زیر استعمال مکان کے علاوہ ایک اور جائیداد اس جائیداد پر زکات واجب ہے یعنی اگر زکوت واجب ہے تو صاحب نصاب کے پاس نقد رقم نہ ہو تو زکوت کی ادائیگی کے لیے کیا کرے دیکھیے جائیداد جو ہے اس کے آدمی کے ذہن میں کچھ اغراض و مقاصد مثلا ایک مکان میں وہ رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے دوسرے مکان کی ضرورت ہے اس نے ایک پلاٹ لے لیا تاکہ اس پہ بچوں کے لیے کوئی مکان بنا دیا جائے تو ایسی جائیداد پر زکات نہیں یا مکان تو اضافی ہے لیکن اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر بھی زکات نہیں لیکن مکان اس نے اس لیے لے کر کے رکھا کہ جب دام بڑھیں گے تو میں بھیج دوں گا پلاٹ اس لیے اس نے لیا انویسٹمنٹ کی نیت سے کہ جب اس کے دام بڑھ جائیں گے تو میں بھیج دوں گا اب یہ پلاٹ یا مکان مال تجارت بن گیا اور تجارت کا مال ہونے کی وجہ سے اب اس پر زکات واجب ہو گئی پرسوں صاحب نے ہماری مسجد میں بڑا عجیب مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ اور وہ کوئی ایسی چیز لے کر کے ڈال دے کہ جس پر زکات دینی نہ ہو تو کیسا ہے اچھا ہم نے کہا مثال کے طور پر نے لکھا کہ ڈائمنڈ ہیرے نگیمی ان پر زکات نہیں جیسے آپ ایک انگوٹھی پہنے ہوئے چاندی کی فرض کریں چار ماشے کی اور اس میں ایک لاکھ کا ہیرا لگا ہوا تو اگر آپ صاحب ہیں تو چاندی کو تو شمار کریں مگر ایک لاکھ کا ہیرا اس پر نہیں ہے کہ یہ پتھر, ہے اور پتھر جو ہے وہ اصل اور نقد مالیت میں نہیں آتا تو اب میں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا سامان لے کر کے رکھ دیا جس پر زکات نہیں یہ اپنے نفس کو تو آپ دھوکہ دے رہے مگر یہ کام آپ نے کیا, کیا, کیا زکات بچانے کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ کام زکات بچانے کے لیے کیا تو اللہ تبارکوں کا حال جانتا اور اگر آپ کو ایسا ہی دھبلہ کرنا ہے تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں خوف خدا جب نکل جائے تو آپ بلاوجہ کچھ کیوں خرچتے ہیں چھ مہینے مالی خود بن جائیے چھ مہینے کے بعد اپنی بیوی کو مالک بنا دے ساری زندگی ایسا کرتے رہی نہ سال گزرے نہ زکات لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا جب وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو کسی طریقے سے ایسا ڈھب اپنانا کہ اس مال پر زکات نہ لگے یہ زیادتی اور زکات کو آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ مال آپ کے پلے سے جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکات دو اور اپنے جو بکیا مال ہے ان کو قلعوں میں بند کر دو یعنی جس مال کی زکات نکل گئی تو فرما وہ مال ایسا ہے جیسے قلعے میں بند ہو گیا جیسے اسٹیٹ بینک میں جانا ہو آپ نے اس کو محفوظ کر دیا ہو اور تجربہ بھی یہ ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس مال سے زکات نکالی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے آپ آزما کر کے دیکھ لیجیے آج آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ آپ ڈھائی ہزار روپے ایمانداری سے نکال دیجیے ان اللہ آئندہ سال آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ ہوگا آئندہ سال گزر جائے تو آپ کے پاس دو لاکھ ہوگا اور بتدری دیکھیے مال بڑھتا ہے یا نہیں اور خلوص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نفا بھی ہوگا زیادہ ایک دستو تیش ہدا اور قرآن مجید نے اس کی مثال سوے سنابل سے دی کہ ایک دانا آپ نے جب ہویا تو ایک دانہ گہکا اور اس میں سات بالے نکلی سات ٹہنیاں نکلی اور ایک ایک ٹہنی میں ایک ایک سو دانے لگے تو دینے میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اور ایک حدیث میں تو یہ تک فرما دیا گیا کہ تم جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس سبقے کی پرورش کرتا کیسے پرورش کرتا فرما جیسے تم اپنے یہاں بچڑے کی پرورش کرتے ہو جیسے گائے نے بچہ دیا تو تم پرورش کرتے ہو, بھینس نے بچہ دیا تو تم پرورش کرتے ہو اس طریقے سے آج بھینس کا بچہ ایک دن کا ہے تو ڈیڑھ سال دو سال کے بعد پورا بھینسہ بن جائے پوری گائے بن جائے پوری بیل بن جائے حضور کا بتانا یہ مقصود تھا کہ جو چھوٹا سا تم نے سبقہ دیا کل قیامت میں وہ ایک پہاڑ کی سورت میں ہوگا اور آپ کہیں گے اتنا بڑا سبقہ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیا کہا جائے گا بندے فلاں موقع پر جو تم نے زکات دی تھی ہم نے اس کو بڑا کر کے اتنا بڑا کر دیا اس کو پال کر اتنا بڑا کر دیا تو اس میں کبھی بھی آدمی تنگی محسوس نہ کرے اور محض دل کو بہلانے کے لیے وہ اگر زکات بچا بھی لے تو اللہ تبارک و تعالق یہاں تو ظاہر ہے کہ تعریف ہوگی